أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بتون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى مقصد سورة نجمكا شفاعت قہری کی نفی کے اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھوڑا نہیں سکتا اور صورت میں رد ہے شرق کا تو قسم کے مشرقین وہ مشرقین کے جنہوں نے زمینی جالی خدا بنا رکھے ہیں اور وہ جنہوں نے آسمان میں یہ اللہ کے بغیر اوروں کو خدا مانا ہے خواب وہ فرشتے ہوں خواب وہ ستارے ہوں مشرقین بالکواقب ہوں سورت کی پہلی اٹھارہ آیات بطور تمہید ہیں جن میں اس بات رسالت ذکر کیا گیا رایت نمبر انیس بیس میں مشرقین بالعباد صالحین کا رد کیا گیا اور رایت نمبر اکیس میں مشرقین بالکواقب کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو یہ تو بڑا ظلم ہے رایت نمبر تیئیس میں رد شرک کیا گیا کہ دلیل نام کی کوئی چیز ہے نہیں بس صرف گمان کے تابے ہیں اور خواہش کے تابے ہیں رایت نمبر چوبیس میں پھر زجر دیا گیا کہ آیا انسان بس جو کہے گا کہ یہ آلیہ اس کی سفارش کریں گے تو کیا اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اختیارات اللہ کے ہیں پھر آیت نمبر چبیس میں شفاعت قہری کی نفی کی گئی اور شفاعت اذنی کا اس بات کیا گیا پھر آیت ستائیس میں مشرقین بالکواقب اور آیت انتیس میں زجر دیا گیا کہ جو اللہ کی توحید سے اعراض کرتا ہے قرآن سے اعراض کرتا ہے تو اس سے منہ مو موڑے اور دراصل یہ دنیا پرست ہیں یہی یہ ان کے علم کی انتہا ہے یہ جی اب سائت میں ولی اللہ ف سماوات وما فل عرد جی اس میں اس بات توحید بھی ہے اور اس میں اس بات آخرت بھی ہے فی السماوات و ما فی الارض یہ جی اور خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے ये اختیارات یہ اللہ کے ہیں لیتیا دینا تو جب اختیارات اللہ کے ہیں تو اللہ نے انسانوں کی یہ پیدائش یہ کی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کا جزا اور سزا کا ایک دن آنے والا ہے تو یا تو یہ لیتزیا میں یہ لام یہ متعلق ہے اس محضوف کے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے تاکہ انہیں بدلہ دے اور یا یہ لام لاقبت کہ دنیا میں اوپر نیچے یہ اللہ کے اختیارات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے اختیارات ہوں گے تو انجام کیا ہوگا یعنی کائنات کا انجام کیا ہے لیتزی اللہ تو انجام یہ ہوگا کہ بدلہ دیں اللہ ان لوگوں کو اصاؤ کہ جنہوں نے کہ جنہوں نے برا کام کیا ہے یا جنہوں نے اصاؤ بما عامل جی کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں اللہ دین اصاؤ بما عاملو جی تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے برا کیا ہے یعنی بما عامیلو بسبب اس کے کہ انہوں نے عمل کیا ہے یعنی برے اعمال ویتزی اللہ ددین احسن اور تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو احسن جی کہ جنہوں نے اچھائی کی مطلب یہ کہ توحید مانا دیگر یہ اللہ کی تابیداری کی یہ تمام احسان میں آتا ہے تو تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اچھے کام کیے صحیح عقیدہ درست عمل بالحسنہ اچھا بدلہ دیں یہ اچھا بدلہ دیں یہ اللہ دین یشت نبو نہ میں یہ اسی الدی احسنو اس سے بدل ہے تو جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں یہ بالکل بڑے پاک صاف ہوتے ہیں اور کیا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں بشری تقاضوں کی وجہ سے انسان سے بعض اوقات گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر مغفرت بھی طلب کرتے ہیں تو الدین یشت نیبو نہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے ہیں قبا ارلسمی بڑے گناہوں سے ولفواہشہ اور بے حیائی کے کاموں سے شرک سے بچتے ہیں زنا سے بچتے ہیں اسی طرح سوت سے بچتے ہیں تمام گناہ کبیرہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں یہ جی مگر لمم کے مفسرین بہت سارے معنی کرتے ہیں یہ علام یہ ایک معنی کہ لمم سے مراد خیالات اور وسوسے جیسے ابن جوزی زاد المسیر میں وہ یہ تمام معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ع لمم مگر وہ خیالات اور وسوسے یعنی اگر انسان کے دل میں کوئی خیال اور وسوسہ یہ گزر جائے یا کسی گناہ کا ارادہ یہ گزر جائے تو اس پر جی اللہ مواخذہ نہیں کرتا لمم کا ایک معنی خیال اور وسوسہ یا دوسرا معنی اللمم ابن عباس وہ یہاں پہ یہی معنی وہ کرتے ہیں کہ لمم سے مراد صغیرا گناہ سغیرہ گنا اس سے مراد یہ ہے لمم سے مراد سغیرہ گناہ عبد اللہ ابن عباس وہ یہی معنی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مار آئی تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے مارا آئی تو اشبہ باللممی لممی مما قال ابو حرا آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لمم کے زیادہ مشابه وہ چیزیں ہیں کہ جو ابو حرا وہ اللہ کے پیغمبر سے روایت کرتے ہیں کہ انسان بعض اوقات جب وہ اپنی نظر غلط استعمال کرتا ہے تو آنکھوں کا یہ زنا جو ہے تو یہ وہ بد نظری ہے یعنی غلط استعمال کرنا اور زبان کا زنا یہ غلط باتیں کرنا ہے شہوت کی باتیں کرنا ہے تو اس حدیث میں جو یہ چیزیں یہ آئی ہیں تو پھر جب انسان انہیں چیزوں پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی یہ بد نظری اور اس کا زبان سے یہ باتیں کرنا یہ بھی اس کے گناہ کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں لیکن یہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل نہ کرے اور کبھی ذنا کے حوالے سے انسان کی بد نظری ہو جائے یا اسی طرح انسان کی زبان وہ غلط استعمال ہو جائے اور انسان اس پر پشیمان ہو تو یہ چیزیں یہ وضو کے ساتھ اسی طرح دیگر عبادات کے ساتھ یہ جو صغیرہ گناہ ہے تو یہ خود بخود یہ مٹ جاتے ہیں ہاں البتہ صغیرہ گناہ اس پر ہمیشگیری کرنا اور بار بار کرنا وہ بھی پھر اسے اس کبیرہ بنا دیتا ہے اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ لا سغیرتم اسرار کہ پھر صغیرا جو ہے تو وہ اسرار یعنی اس پر ہمش گیری کرنے کے ساتھ پھر وہ سغیرہ رہتی نہیں ہے تو اللّم اس سے مراد وہ سغائر ہیں دیگر معنی بھی کرتے ہیں یہ دو معنی یہ کافی ہیں تو اللہ یشت نبو نہ کبا ار مگر وہ لوگ کے جو بچتے ہیں کبائر ارلسم بڑے گناہوں سے ولفواحشہ اور بے حیائی کے کاموں سے ہاں المم مگر وہ خیالات اور وسوسے تو ان پر پکڑ نہیں ہے اور دیگر جو گنا ہے تو ان گناہوں سے انسان اجتناب کرے گا سورہ نساء میں وہاں پہ انتج تنیبو کبا ما تنہون ہو نقف سیاح آتے کم آیت نمبر تیس کے تحت ہم نے کبیرا اور صغیرہ گناہوں کی تعریف اور وہاں پہ کافی وضاحت یہ ہم نے کی تھی وہاں پہ ہم نے یہ بات کا یہ ذکر کیا تھا کہ عام طور پہ قرآن اور سنت میں جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی جو تعداد ہے یا اس کی جو حد بندی ہے تو وہ نہیں کی گئی اور یہ یہ حد بندی نہ کرنے میں ہی اصل میں نقصان ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حد بندی کر دی جاتی کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں تو عام لوگ یہ صغیرہ گناہوں پر یہ بے باک ہو جائیں گے اور پھر کوئی پرواہ نہیں کریں گے جیسے مثلا آج کے دور میں اگر لوگوں کو کہا جائے کہ یہ فلاں چیز یہ مکروہ ہے تو مکروہ تو جیسے ان کے نزدیک بالکل جائز کے درجے میں ہے تو لاپرواہی برتتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل میں اللہ کے ہر کام کی مخالفت کرنا یہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر گناہ یہ کبیرہ ہے ہر گناہ یہ کبیرہ ہے اور یہ گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ کا یہ اصل میں بعض گناہ وہ بعض سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو اگر ان اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر گنا وہ نیچے والے گنا کے اعتبار سے وہ کبیرہ ہے اوپر والے کے اعتبار سے وہ صغیرہ ہے اور نیچے والے گنا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ کبیرہ ہے جیسے مثلا مثال کے طور پہ جی اگر چار بھائی جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو جو درمیان والے بھائی ہوتے ہیں تو وہ اوپر کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہ چھوٹے ہیں لیکن نیچے بھائیوں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہ درمیان والا بھائی وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی طرح کی یہ بحث ہے تو مقصد یہ اور یہ اللہ نے اس لیے نہیں ذکر کیا وجہ یہ کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے وہ اجتناب کرے ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے کیونکہ اگر روایات میں مثلاً اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات حدیث میں ایک پیاسے کتے کو اگر پانی پلانے سے انسان کی بخشش جو ہے وہ ہو جاتی ہے اسی طرح راستے سے وہ جو کانٹے دار ٹہنی ہے اگر اسے ہٹانے سے انسان کی بخشش جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات وہ جو صغیرہ گناہ ہے یعنی وہ جو معمولی چنگاری تمہیں نظر آتی ہے تو بعض اوقات وہ معمولی چنگاری وہ بھی ایک گھاس کا ڈھیر کہ اسے جلانے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے ایک معمولی سی چنگاری بھی تو اسی لیے یہ انسان کو پتا نہیں ہے کہ کس گنا سے انسان کا بیڑا جو ہے تو وہ تباہ ہو جائے اور وہ غرق ہو جائے اسی لیے ہر گناہ کو کبیرا سمجھ کر ہی اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس میں نہ پڑنا چاہیے انسان کا یہ مزاج یہ محتاط مزاج یہ ہونا چاہیے وہ بے باک اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ بھی اللہ لمم مگر وہ خیالات اور وسوسے اور یا وہ سغیرا گنا ان رب بکوا سے المغفرا اس میں ترغیب لطبہ ہے بے شک تمہارا رب وا سے المغفرا وہ کشادہ بخشش والے ہیں یعنی اگر جو ان سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت وہ بڑی کشادہ ہے ابھی تک توبہ نہیں کی اور اس انتظار میں ہو کے بوڑھے ہوگے تو تب توبہ کرو گے تو آج ہی توبہ کر لو ہوا اعلم بیکم از انش اکم منل و بکم اذ انش من منل دی اس سے پہلے ہوا اعلم بیکم اذ انش من منل وَإِذْ أَنْتُمَ جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جی تو اس میں اللہ کا علم وہ ذکر کیا جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں اِذْ أَنْ شَأَكُمْ جب اس نے پیدا کیا تمہیں من الارضی زمین سے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ دراصل اس میں زجر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے نیک بننے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک دکھانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہے مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہے اور ایسا نہ کرو کہ تم نیک نہیں ہو اور اپنے آپ کو نیک دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہو یہ اللہ خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تھا تمہیں من الارض زمین سے یعنی جب تم آدم آدم کو میں نے پیدا کیا تھا تو اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا وحد ان تم اجن تن فی بتون ام اور جب تھے تم بچے اجنا جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اور جب تھے تم بچے فی بتون ام اپنی ماؤں کے پیٹ میں تزکو انفم فلا تزکو سکم تو صفائی بیان نہ کرو انفسکم اپنے آپ کی یعنی اپنی منہ مٹھو نہ بنو فلا تزکو انفسکم بظاہر یہ آیت جو سورہ آلہ میں آیت آتی ہے بظاہر اس کے ساتھ یہ متعارض نظر آتی ہے سورہ شمس میں بھی آتا ہے اور سورہ آلہ میں بھی آتا ہے وہاں پہ آتا ہے سورہ شمس آیت نمبر نو میں قد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ کہ جس نے پاک کیا اپنے نفس کو تو وہاں پہ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک وہ کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفسوں کو پاک نہ کہو تو یہ کیا مطلب ہے مفردات القرآن میں راغب اصفہانی وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دراصل یہاں پہ فلاز کو انفسم انفسکم اس سے مراد یعنی بالقول یعنی اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے اپنا تسکیا اور اپنے آپ کو پاک صاف یہ نہ کرو اور یہ دعوے نہ کرو کہ میں بڑا پاک صاف ہوں اور میں بڑا متقی ہوں اور میں بڑا پرہیزگار ہوں اور جہاں تک سورہ شمس آیت نمبر نو کا تعلق ہے تو وہاں تسکیہ بالفعل اور یہی تو شریعت چاہتی ہے کہ انسان اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرے تو وہاں پہ تحقیق کامیاب ہے وہ شخص کے جو اپنے نفس کو پاک کرے یہ اپنے عمل کے ذریعے تابے کے ذریعے اور یہاں پہ فلاں کو انفسکم اور یہ صفائی مت بیان کرو اور پاک نہ کہو انفسکم اپنے آپ کو کہ یہ دعوے کرتے ہو کہ میں بڑا پاک صاف ہوں یہ نہ کرو فلا تزکو کو ہاں کبھی انسان بطور تحدی سے نعمت یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان بطور تحدی سے نعمت ایک بات کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ قرآن مجید کو بیٹھنے کی توفیق دی ہے یہ صرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہے ورنہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ذات کی اور اپنے آپ کی خود صفائیاں جو ہے اور خود تسکیہ کرے اور اپنے آپ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرے فلاتوزک کو انف یہ تو صفائی مت بیان کرو انف سکوم اپنی ذات کی اپنے آپ کی صفائی مت بیان کرو اپنے قول سے اپنی زبان سے ہوا اعلم بمن بیمن اتقا یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے اتقا کہ جو ڈرتا ہے اللہ سے اور جو گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کو وہ خوب معلوم ہے اور اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ابینایات میں زجر دیا جاتا ہے اور اس کا تعلق وہ جو ماقبل میں گزرا انتیس نمبر آیت میں فعارض عامن من اللہ عن ذکرنا تو آپ اعراض کریں اس سے کہ جو منہ موڑتا ہے ہماری توحید سے اور ہماری کتاب سے تو اب ان آیات میں اسی کو زجر دیا جاتا ہے یہ افرائیت تلدی تو اور ان آیات میں اس شخص کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے تابیداری اختیار کی لیکن چند دن تاب بنا اور پھر چند دن تابے کرنے کے بعد وہ تھک گیا کچھ دن مال لگایا اور پھر آئندہ مال لگانے سے وہ تھک گیا اور پھر مال لگانا وہ بند کر دیا کچھ دن کا نمازی ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد نمازے پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے کچھ دن آتا ہے اور پھر کچھ دن بیٹھنے کے بعد تھک جاتا ہے تو قرآن اسے زجر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آیا یہ جو تھک گیا ہے اللہ کی تابے سے تو کیا اس نے علم غیب میں اپنا انجام دیکھا ہے کہ بس کچھ دن عمل کر کے نیکی کا کام کر کے وہ تھک گیا ہے اور اب دوبا اب یعنی استقامت اختیار نہیں کرتا تو افرا تلدی طلّہ اور آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے تو وہ شان نزول میں ولید نے مغیرہ کے حوالے سے لیکن وہ اس زمانے میں وہ اس کا مزداق تھا آج کے زمانے میں کہ جو کچھ دن اللہ کی وہ کر لیتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے اور پھر اللہ کی تاب نہیں کرتا تو اللہ تو کیا تو کیا تجھے خبر ہے اس شخص کی یا کیا تو دیکھا اس شخص کو تولا کہ جو اعراض کرتا ہے اللہ کی سے داری سے وَأَعْتَ قَلِيلًا اور دیا اس نے قلیلًا تھوڑا سا یہاں پہ اَعْتَ قَلِيلًا یعنی تھوڑا سا اس نے مال دیا لیکن اگر اسے تمام نیکیوں کے ساتھ وہ لے لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے وَأَعْتَ قَلِيلًا اور وہ دیتا ہے قلیلًا تھوڑی تابداری یعنی تھوڑی تابداری وہ کچھ دن وہ کر لیتا ہے وَأَقْدَ اور پھر وہ تھک جاتا ہے دراصل اقدا عربی زبان میں کدیا اصل میں کہتے ہیں سخت زمین کو جب انسان کوئی زمین وہ کھودتا ہے اور اچانک اس میں سے وہ سخت پتریلی زمین وہ نکل آتی ہے تو پھر انسان آگے مزید کھدائی وہ کر نہیں سکتا تو اس نے بھی وہ آتا تھوڑی تابے جو ہے وہ کر لی یعنی تھوڑی سی کدائی جو ہے اس نے کر لی اور جب زمین تھوڑی سی وہ سخ نکل آئی تو بس اس نے وہیں پہ ہتھیار ڈال کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا نہیں بلکہ قلیل تو اسی لیے ہم حاصل مانا کرتے ہیں وا تو اور وہ کرتا ہے کلیلن تھوڑی سی تابے تھوڑی سی نیکی واقدہ اور تھک گیا بس چند دن قرآن کا شوق تھا اور پھر تھک جاتا ہے ہمارے اس درس میں بھی بہت سارے لوگ آئے لیکن تھک گئے درمیان میں اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ سلسلہ وہ چل رہا ہے اور جاری ہے قلی اور دیا اس نے تھوڑا سا مال واقدہ اور تھک گیا یا کی اس نے تھوڑی سی تابے داری واقدہ اور وہ تھک گیا تو قرآن کہتا ہے تو کیا اس کے پاس غیب کی تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو پس وہ دیکھتا ہے اپنے انجام کو یعنی اس لیے وہ درمیان میں وہ بیٹھ گیا اور تھک گیا کہ اس نے علم غیب میں اپنا انجام دیکھا ہے کہ بس میں تو جنتی ہو گیا تو کیا ایسا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا تو ہے نہیں یہ ام لمیونوسا کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما اس کی فی صحف موسا کہ جو حضرت موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہراہیم یہ بھی اسی یعنی فی صحف ابراہیمہ تو کیا اسے خبر نہیں دی گئی اس پر کہ جو موسا کے صحیفوں میں تھا وہ ابراہیم اور ابراہیم کے صحیفوں میں کون سا ابراہیم الدی وفا وہ ابراہیم کہ جنہوں نے پورا کیا ہے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے کسی حکم کو انہوں نے ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے ہر حکم کی انہوں نے بڑی تابے کی ہے جس طرح سورہ بقر آیت نمبر 124 میں فاطم مہن ابراہیم پر جتنی آزمائشیں وہ کی گئی تھیں تو ان میں وہ پورا اترے اور انہوں نے ہر حکم کی پاسداری کی ہے کہ اسی طرح سورہ شافات آیت نمبر 101 سے 111 تک ان آیات میں کہ جب بیٹے پر اس, اس کی گردن پر اور اس کے گلے پر چوری پھیرنے کا حکم وہ بھی دیا گیا تو ابراہیم نے وہ حکم بھی پورا کر دکھایا وجہ یہ کہ وفہ یہ اللہ کا ہر حکم جو ہے انہوں نے پورا کیا ہے فلم خسم ہاش انہوں نے کوئی کمی اس میں نہیں کی تو کیا اس کی تمہیں خبر جو ہے وہ نہیں دی گئی حضرت موسا کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں وہ وہی کون سی تھی تو یہاں پہ اللہ تجر واض وزر اخرا اور اس میں رد ہے شفاعت قہری کی کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا تو اللہ تجر و وزر اخرا کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرا بوجھ دوسرے شخص کا حضرت موسا اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ بات تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ سلیل انسان اللہ اور یہ کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی مگر وہی جو اس نے کوشش کی یہاں پہ ماسا سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماسا سے مراد بس انسان کو صرف اپنا عمل وہ فائدہ دیتا ہے اور انسان کو کسی دوسرے کا عمل وہ فائدہ نہیں دیتا حالانکہ یہ تو اہل سنت وال جماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ ایسال ثواب یہ ہے مثلا انسان صدقہ کرے خیرات کرے اور اپنے مردوں کو اس کا ثواب جو ہے وہ بخش دے تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے عبادات مالیہ میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف اگر ہے تو عبادات بدنیہ میں ہے سورہ بقرہ میں غالباً آیت نمبر 110 کے تحت ہم نے تفصیل سے یہ مسئلہ یہ بیان کیا تھا ایسا ثواب میں نے وہاں پہ اس آیت کے تحت امام سیوتی کے وہ اشعار بھی ذکر کیے تھے کہ انہوں نے ان اشعار میں بعض چیزیں وہ جمع کی تھیں کہ ان کا ثواب یہ اپنے مردوں کو یہ بخشا جا سکتا ہے حافظ ابن کثیر نے عیسائیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ اور ان کے مسلک کے پیروکار وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قراعت اس کا ثواب یہ مردوں کو یہ نہیں پہنچتا یہ امام شافی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کیونکہ بدنی عبادات میں یعنی بدن سے کیے جانے والے عبادات ان میں اختلاف ہے مالی عبادات میں تو کسی کا اختلاف نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فکاہ وہ کہتے ہیں کہ اور ہم نے علامہ ابن تیمیہ کے اقوال ذکر کیے تھے کہ وہ بھی پہنچتے ہیں عبادات بدنیہ یہاں پہ ماسعہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ ماسعہ سے مراد سعی ایمانی ہے سعی عملی نہیں ہے اور یہ ہم نے ربط میں بھی ذکر کیا تھا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر اکیس میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو تابے دار وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ملائے جاتے ہیں ان کا درجہ اپنے بڑوں سے کم ہے وہ اس وجہ سے کہ ایمان وہ لا چکے ہیں وہ تابے دار وہ بچے لیکن ایمان ہے ان کا تو اسی لیے اگر ان کا درجہ عمل میں وہ کم بھی ہے تو اللہ انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ وہ ملا دیں گے۔ لیکن یہاں پہ لیسَ لِلانسانِ الا ما سعى تو ما سعى سے مراد یعنی وہ فرد کامل ہے کون سی کوشش وہ کوشش کہ جو انسان کو نجات دیتی ہے اور وہ ایمان کی کوشش ہے۔ لیسَ لِلانسانِ الا ما سعى نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ کہ جو اس نے کوشش کی وہ جو اس نے کمایا یعنی وہ ایمان ایمان ہر انسان کو اپنا فائدہ دے گا اور ایمان ایک کا ایمان وہ دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا ایمان ان کے باپ آذر کو کوئی فائدہ نہیں دے گا حضرت نو کا ایمان ان کے بیٹے کنعان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا لئی سلیل انسان علامہ سا تو قرآن نے یہاں پہ جو نفی کی ہے کہ انسان کے لیے بس وہی ہے کہ جو اس نے کوشش کی اس نے کمایا تو اس سے مراد وہ سعی ایمانی ہے اور جہاں تک ایسال ثواب کی روایات کا جو تعلق ہے تو وہ سعی عملی ہے وہ یعنی وہ جو عملی کوشش ہے تو وہ اگر آپ کسی اور کو ثواب بخشنا چاہتے ہیں تو اس پر اس میں کوئی اختلاف نہیں تو اسی لیے یہاں پہ ایک چیز مراد ہے اور احادیث میں وہ دوسری چیز ہے وہ سو فیورا اور یہ کہ اس کی کوشش سو فیورا ان قریب وہ دیکھی جائے گی یعنی ایمان بھی ہونا چاہیے تو وہ کھرا ایمان ہونا چاہیے اور صحیح ایمان اور صحیح کوشش ہونی چاہیے وہ منافقانہ ایمان وہ نہیں ہونا چاہیے يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ العفا اور پھر بدلا دیا جائے گا اسے الجزا وہ بدلہ پورا پورا انب کل کہ اور بے شک تمہارے رب کی طرف المنتہا بالآخر پہنچنا ہے یعنی بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے وہ اند حقا و اب کا عنایات میں کہ اب اس بات قیامت اور یہ دلائل بھی اس بات قیامت پر یہ شروع کیے جا چکے ہیں جس طرح سورہ زاریات میں وہ جو مختلف جوڑے قرآن نے ذکر کیے تھے تو یہاں پہ وہی جوڑے یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اصل میں اور اسی جوڑوں کے اس قانون سے یہ آخرت پر استدلال یہ کیا جاتا ہے دنیا میں جیسے اللہ نے اللہ بعض کو ہنساتا ہے اور بعض کو رلاتا ہے اسی طرح بعض کو زندہ زندگی دیتا ہے بعض کو بعض کو موت دیتا ہے اسی طرح اللہ نے نر اور मादाओं کا یہ جوڑا یہ پیدا کیا ہے تو اسی طرح قیامت کا یہ دن یہ بھی ہے وان نھو ہوا ادھک وا ابکا اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہنساتا ہے وا ابکا اور وہ رولاتا ہے وان نھو ہوا اماتا اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو موت دیتا ہے وا احیا اور زندگی دیتا ہے وان نھو خلق الذکر والانسا اور یہ کہ اللہ پیدا کرتا ہے جوڑے نر ونسا اور مادہ اضا تمنا ایک بوند سے ایک قطرے سے اذا تمنا جب وہ ٹپکائی جائے اذا تمنا جب وہ گرائی جائے ون نہ اور بے شک اس اللہ پر اٹھانا ہے دوسری بار ون نہ ہوا اغنا و اور یہ کہ یہ اللہ اغنا وہ مالدار کرتا ہے مال دیتا ہے وہ اقنا اور غریب کرتا ہے حالانکہ اقنا کنیا جو ہے کنیا تو یہ بھی اصل میں خزانے کو کہتے ہیں تو پھر یہاں پہ اقنا کا معنی کیا ہے اصل میں باب افعال سے اور باب افعال کا یہ جو حمزہ ہے اقنا یقنی اقنا تو یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے تو یہاں پہ اگر شلب قنیہ مراد لیا جائے تو مطلب یہ کہ مالداری کو سلب کرنا یعنی غریب بنانا فقیر بنانا تو یہاں پہ فقیر بنانے کے معنی ہیں اغنا واخنا اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو مالدار کرتا ہے واقنا اور فقیر بناتا ہے وان نہ ہوا رب و شعرا اس میں مشرقین بالکواقب کا رد ہے اور یہ اللہ وہ رب ہے شعرا ستارے کا شعرہ ستارے کا وہ رب ہے ابن جریر کہتے ہیں تفسیر ابن جریر میں جامع البیان میں کہ شہرا ہوا اہل دہل جاہلیت من دون اللہ اصل میں یہ ایک ستارے کا نام ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور یہ شہر ستارے کی جو عبادت ہے تو یہ عرب کے قبائل میں خزا قبیلہ کرتے تھے لم من قبائل العرب اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عربوں میں سب سے پہلے جو اس کی عبادت کی تھی تو یہ ابو کپشا نے کی تھی بخاری کی ایک روایت میں کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی بعض لوگ یہ ابن و ابی کپشا کہتے تھے وجہ یہ کہ ابو کپشا یہ اللہ کے پیغمبر کے ابا اجداد میں ان کے ایک دادا کا نام ہے تو جب انہوں نے شہرہ ستارے کی عبادت کی تھی تو قریش یہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس نے شہر ستارے کی عبادت یہ جاری کی تھی تو اسی لیے یعنی اس زمانے کے لوگ بھی ابو کپشا پہ وہ رد کرتے تھے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت کی ہے تو اللہ کے پیغمبر کو بھی ابن و ابی کپشا ہی کہتے تھے کہ یہ اسی ابو کپشا کی اولاد ہے یعنی یہ بھی ہمارے عقیدے کو چھوڑ کر اس نے کسی اور عقیدے کو یہ اپنا لیا ہے وَأَنَّهُ هُو رب شعرا ستارے اولا ان میں تخویف دنیاوی کے وہ واقعات ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا اولا اور یہ کہ اللہ نے ہلاک کیا ہے آدن اولا اس عاد وہ جو پرانے عاد ہیں عادن الاولہ وہ جو پرانے عاد ہیں عاد اولہ کو اصل میں سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے تو عادن الاولہ عاد اولہ کو یعنی وہ جو قوم حود تھی وہ وثمودہ اور سمود کو بھی ہلاک کیا ہے یعنی عاد ثانیہ کو فما ابقا تو پس باقی نہیں چھوڑا کسی کو وقوم نوح من قبلو اور قوم نوح علیہ السلام کو من قبلو ان سے پہلے عدلم و اتغ بے شک تھے وہ بڑے ظالم و اور بڑے سرکشہ ولم جیسے قرآن میں جگہ جگہ یو فکون آتا ہے یا جو افک ہے تو افک بھی یعنی چیز کو جھوٹ کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنی اصلی حقیقت سے پھیر دینا تو مو تھا وہ جو پلٹائی گئی بستیاں تھیں حضرت اقلوت علیہ السلام کی صدوم وغیرہ اس سے پہلے ہم کئی جگہ ان, ان کے وہ نام بھی ان بستیوں کے ہم ذکر کر چکے ہیں سورہ عراف میں اور مختلف جگہوں میں ولمو تفقا اہوا اور وہ پلٹائی گئی بستیاں احوا تو اللہ نے گرایا ہے انہیں اہوا گرایا ہے انہیں جس طرح ونج میں ہوا ہوا مانا کسی چیز کو ڈبونا گرانا غروب ہونا تو یہاں پہ گرانے کے اہوا اور وہ پلٹائی گئی بستیاں اہوا گرایا ہے اللہ نے انہیں فغشا اب اس میں وہ ہولنا کی اس کی بیان کی جا رہی ہے تو پس ڈھانپا اللہ اللہ نے اسے ماں گشا کتنی جی کتنا بڑا ڈھامپنا تھا یا فغشاہ ہماغشہ تو ڈانپا اس بستی کو اس نے جو ڈامپا اور اس میں وہ ڈانپا ہولناکی ہے کی کی وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ اتنی بارش پتھروں کی وہ ان پر کی گئی تھی کہ اس کی وہ ہولناکی اور ان کو وہ پتھروں سے ڈانپنا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا فبی علاب تو پس تم کون سی نعمتوں میں اپنے رب کی تا تم جھگڑو گے اور تم شک کرو گے تم کون کون سی نعمتوں میں اپنے رب کے تم جھگڑو گے اور تم شک کرو گے ہادہ یعنی مقصد یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے قرآن کو بھیجا ہے یہ نعمتیں اللہ نے تم لوگوں کو دی ہیں لیکن تم لوگ جھگڑتے ہو شک کرتے ہو اب اس میں اس بات من ہادان ندرولا یہ ڈرانے والا ڈرانے والے اگلوں میں سے ہے یعنی یہ بھی کوئی نیا پیغمبر نہیں بلکہ اس سے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں اور یہ بھی انہی میں سے ایک ڈرانے والا ہے اس بات قیامت اذفت الضفا تو قریب ہو گئی الاضفا وہ قریب آنے والی وہ قریب آنے والا دن وہ قریب ہو چکی اور ہر وہ چیز کے جو آنے والی ہو تو اگرچہ اس کے درمیان میں ہزاروں لاکھوں سال ہوں لیکن وہ قریب ہی ہوتی ہے اور جو گزشتہ دن گزر گیا اگرچہ وہ کل گزرا ہے لیکن وہ دور جا چکا عزفت قریب ہو قریب ہوگی ہو الآذا وہ قریب آنے والی یعنی وہ قریب آنے والا دن لئی صلاح مندون اللہ کاشفہ نہیں ہے لہ اس کے لیے مندون اللہ اللہ کے بغیر کاشفہ کوئی کھولنے والا یعنی اسے ظاہر کرنے والا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ دن کب ہے کہ اب اس میں زجر بے انکار القرآن الحدی سے تعجبون تو آیا تم اس تازہ کلام سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو اور یہ تعجب یعنی یہ انکار کا تعجب ہے کہ آیا کہ اس پیغمبر پہ یہ وہی جو ہے یہ آئے گی اور کیا یہ اللہ کا کلام ہے یعنی انسان وہ انکار کا تعجب کرتا ہے تعجبون تو آیا اس تازہ کلام سے اور وہ والا تعجب کہ جو انسان کو قرآن کے یہ دلائل سن کر انسان کو تعجب میں ڈالتا ہے اور حیران کرتا ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے یہ تعجب انکار کا ہے تو آیا اس تازہ کلام سے تعجبون تم ان تعجب کرتے ہو وَتَضَحَكُونَ اور تم ہنستے ہو وَلَا تَبْكُونَ اور تم نہیں روتے یعنی تمسخور اڑاتے ہو روتے نہیں ہو وَانْتُمْ سَامِدُونَ وَانْتُمْ سَامِدُونَ اور اس اس حال میں وَاو حالیہ اس حال میں انتم سامیدون کے تم لوگ سامیدون یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے ہو سامیدون کا ایک معنی کس سے کہانیاں بیان کرنے والے ہو یعنی قرآن کو تم چھوڑتے ہو اور اس کی بجائے قصے سے کہانیوں میں تم مبتلا ہو یا وان تم تم حال میں ہواض کرنے والے ہو یا سامدون کا ایک معنی اور اس حال میں کہ تم گانے بجانے میں مصروف ہو یہ تمام معنی مفسرین کرتے ہیں تازہ کلام کو تم نے چھوڑا ہے اور تم ان لہو و لعب میں مشغول ہو تو کیا کرو فس جدو للہ وبود تو بس سجدہ کرو للہ اللہ کے لیے وبدو اور عبادت کرو تو صرف یہ سجدہ اللہ کے لیے کرو اللہ کی تابے کرو اور بندگی یہ صرف اللہ ہی کے لیے کرو یہ وہ پہلی صورت ہے سورہ نجم جی کہ اس صورت میں جو سجدہ ہے یہ والا تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اول سورت ان انزلت فیحا سجدتن کہ یہ وہ پہلی صورت ہے بخاری کی روایت ہے یہ کہ یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جس میں پہلی سجدے والی آیت یہ نازل ہوئی تھی کیونکہ وجہ یہ, یہ صورت یہ تیسویں نمبر پہ ہے یعنی اس سے پہلے بائیس صورتوں میں یہ سجدے کی جو آیت تھی اگرچہ سور آلق میں ہے لیکن سور عالق کی پہلی ابتدائی جو پانچ آیات ہیں وہی نازل ہوئی تھی اس میں بھی سجدہ ہے لیکن اس سورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا سجدہ تھا کہ یہ نازل ہوا تھا اور وہ جو سور آلک کی سجدے والی آیات ہے تو وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اور یہ بھی اس صورت کے امتیازات میں سے ہے شاید ہم نے ذکر نہیں کیا تھا تو صورت میں نفی ہے شفاعت قہری کی شفاعت قہری کی نفی ہے اور صورت میں رد ہے مشرقین کا مشرقین وہ جو آلیہ اردیہ جنہوں نے اسے معبود بنایا ہے اور حاجت روا بنایا ہے اور جنہوں نے آلیہ اردیہ یا آلیہ سماویہ سورت میں ان دونوں قسم کے مشرقین کی تردید ہے سورت میں پہلی اٹھارہ آیات وہ بطور تمہید تھیں کہ جس میں اس بات وہ ذکر کیا گیا سماوات و ماف العرد اور خاص اللہ کے لیے ہے وہ اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے تاکہ انجام یہ ہو تاکہ عاقبت یہ ہو کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو اساؤ بما عاملو کے جنہوں نے برا عمل کیا ہے اور بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو کے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں بالحسنہ اچھا بدلہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے والفواحشہ اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ اللمم مگر وہ خیالات اور وسوسے ان پہ اللہ نہیں پکڑتا یا مگر وہ گناہیں چھوٹے گناہ گناہیں صغیرہ بے شک تمہارا رب وہ کشادہ بخش والے ہیں اور یہ اللہ خوب جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تھا تمہیں زمین سے اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹ میں فلا تزکو تو صفائی مت بیان کرو اپنے نفسوں کی اپنی زبان سے اپنی زبان سے اپنی صفائیاں جو ہے وہ مت بیان کرو ہوا عالم و بمن اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے کہ جو ڈرا اللہ سے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا افرا ایت الذي تولى کیا تجھے خبر ہے اس شخص کی کہ جس نے ایراس کیا اللہ کی تابیداری سے واعط قلیلا اور اس نے کیا تھوڑا سا عمل واقعہ اور پرتھگ کیا عنده علم الغیبی تو آیا اس کے پاس غیب کی خبر ہے فہو یرا تو پس وہ دیکھتا ہے اپنے انجام کو ام لم ینب بما فی صحف موسی کیا اس نے کیا اسے خبر نہیں دی گئی اس پر کہ جو حضرت موسا کی صحیفوں میں تھا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا وہ ابراہیم وفا کہ جنہوں نے پورا کیا ہے اللہ کے احکامات کو اور موسا اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ باتیں تھیں اللہ تجر واضرت وزرا اخرا کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور یہ بات بھی تھی کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہ کہ جو اس نے کوشش کی یعنی اس کا ایمان والنسع سوف يرى اور یہ باتیں بھی تھیں کہ بے شک اس کی کوشش اس کی کمائی ان قریب اسے دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اخلاص ہے اس میں یا وہ بھی کھوٹا ہے ثم يجزاه الجزاء الاوفا اور پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ وان الى ربك المنته اور یہ کہ تمہارے رب کی طرف المنتھا انتہا ہے اور آخر میں پہنچنا ہے وہ اب کا اور یہ کہ یہی اللہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے اور یہ اللہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے اور یہ اللہ پیدا کرتا ہے جوڑوں کو ازکر از اول نر اور مادے کو من فتح ایک بوند سے ادا جب اسے گرایا جائے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَى اور بے شک اسی اللہ پر اٹھانا ہے دوسری بار اور یہ کہ یہ اللہ مالدار کرتا ہے وہ غریب کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَى اور یہ کہ وہی اللہ وہ رب ہے شعرہ ستارے کا اور یہ کہ اللہ نے ہلاک کیا ہے عاد اولہ کو وثمودہ اور سمود کو یعنی قوم صالح کو فَمَا عَبَقَا تو پس نہیں ہوئی باقی چھوڑا کسی کو بھی وقومنوح من قبلو اور قومنو علیہ السلام من قبلو ان سے پہلے بے شک تھے وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش والموت فکتہ اہوا اور وہ پلٹائی گئی بستیاں قوملوت کی اہوا گرایا ہے اللہ نے انہیں فغشاہ ماغشا تو پس ڈھامپا اللہ نے ان بستیوں کو ماغشا وہ کتنا بڑا ڈھامپنا تھا فبیعی آلائی ربکت تمارا تو بس تم کون سی نعمتوں پہ اپنے رب کی تتمارہ تم جھگڑو گے اور تم شک کرو گے هذا نظیر من النظر الاولى یہ ڈرانے والا من النظر الاولى یہ ان اگلے اور پرانے درانے والوں میں سے ایک ہے کہ عظفت العظفہ تو قریب آ چکی العظفہ وہ قریب آنے والا دن لئی صلاح من دون اللہ کاشفہ اور نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے بغیر کاشفہ اور تم ہنستے والا تبکون اور نہیں روتے ون تم سامدون اس حال میں کہ تم سامدون ایک مانا تکبر بھی ہے اس حال میں کہ تم تکبر کرنے والے ہو اس حال میں کہ تم قصے سے کہانیاں بیان کرنے والے ہو اس حال میں کہ تم ایراض کرنے والے ہو غفلت کرنے والے ہو اور یا تم گانا بجانا کرنے والے ہو پھنس جدو للہ وعبدو تو وس تم سجدہ کرو للہ خاص اللہ کے لیے وعبدو اور بندگی کرو خاص اللہ کے لیے وآخر ان الحمد للہ رب العالمین